الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي منع لنا ومحمدنا عليه السلام والحمد لله الذي جعلنا من قيل أمه ومعجب للناس والحمد لله اللهم صل على سلام فاربن شاند الحمان وحیم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 وہ بداتا ہے یہ سنت ہے اس سے بہتر ہے اور جو تم کر رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے یہ موقع اور جناب آج جی آج کے مولا مڑوانے جو ہیں ان کی کیا <Jazz> بات کریں میں اس وقت کی بات کرتا ہوں حضرت سید رہا اسی کتاب کے اندر ہے اور دوسری کتابیں میں دکھا سکتا ہوں اس موضوع پر مولا علی مشکل تشار مسجد کوفا کے اندر گئے مساجد کا ملازہ کرنے کے لیے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 فوٹو Dougيت.. مارج.. <تت> <بانسوورائی> <emergen> تو ف... نہیں ف... سمنا... deleg.. لائی میری تو مو میں جنت والے پاس ہو سکنا آپ ہی دو میری جن لانت لائی ہے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 خوشی جب کرو سمجھو خوشی جب کرو جب یہ فلو احسان تمہارے اندر رہے <تصفحان> اللہ> <سبحان> اللہ> جب یہ فلو احسان کو ہس جائے تو پھر خوشی کرنے والا کو کہ جہاں ہے بے وقوف ہے تو کو تو ہونا چاہیے <تصفح> سمجھ نہیں آئے <تصفح> <آہ> <سبحان اللہ> جب اس کو گھر پہ آتا ہے تو ہنستے ہو خوشی کرتے ہو جب گھر پہ جاتا ہے پھر <تصفح>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 حضرت خاجہ حسن بسری اللہ ہوتا مولا علی کے قریب میں جن گپا لے نکل کے آئے کو مولا علی نوبا کے مسجد میں کی اجازت جو میں چلو آپ بڑی کر رونا شروع کر دوں ما یلکی روم کی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 اقبال نے جو جواب دیا پہلے میں نکر میں بغیر شیروں کے اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں پھر شیر پھوڑوں اقبال فرماتے ہیں شالامار باغ شہر کے لیے گیا میں اس میں سزا تھا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 تو صرف تر دل بے تحف ہو گیا دل تڑپنے <تصفح> <دل> لگ <لازم. تصفح> اتنا سڑپا کیوں میں باغ میں آ کر بھی بے مزہ ہو گیا غم میں ہو گیا خود باغ میں بھول ہی لیتا بندہ مطلب میں الٹا گم دین ہو گیا اللہ حوال. اللہ لاہو میں خوش ہونے کی بجائے دکھی ہو گیا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 سے بچے نے بےتاب کر دیا دل کو من میں آ کے سرا پاگ میں بہار میں چاہ کے صرف پہرا تھی گم ڈوب گیا کیونکہ بھی یاد آ گئی بہار بھی یاد آ سدا میں مجھ کو فصل بہار آل آل موسم سدا مین بہار میں موسم دی یاد ترفا دیجاتی حاط فصل بہار خوشی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 اصتی ہوں کھا کے خوش ہونے کا من خوشی ہو گئے خوشی ہوگی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 کیا کہا میں کیا کہہ رہا تھا اب تو آج کھل گئے اب تو کتابیں بازار پہ آ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 منزل چلیا تین لگا ریا پاکستان بن گیا منزل <سؤال> لگ گئی جیڑی حقیقت ستر سال کا بالکل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ چیلنج کیا میری کتاب پڑھو میری کتاب پڑھو اگر کسی جگہ کتوں پرانا خانگل <سؤال> مطلب بابا جی او بارے صاف لکھ دتا کہ بابا جی گھر اندر پسندیدہ کھانا سور دا جی حضرات بابا جی مت کے دا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 دیکھوں میں کھانے گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں بادام نے شروع باد شرمی میں پرانے شروعیاں بھی یادگار ہوں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 سات